الحمد لله الحمد لله الذي فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خاتم النبيجين نبي السيف والملاحم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل المجاهد في سبيل الله زامن عليك ان قبست اور ان رجا اتو رجا اتو بے اجرن او غنیم اوکم علیہ السلاۃ وسلام بزرگان محترم معزز اور مکرم سامعین مجاہد ساتھیوں اسلام کی چوٹی کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ اسلام کا محکم ترین فریضہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے خالص ہونے کی نشانی جہاد فی اللہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کی دلیل جہاد فی سبیل اللہ ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ مومن اور منافق میں فرق کرنے والا عمل جہاد فی سبیل اللہ انسان کو شیطان کے لشکر سے نکالنے والا عمل جہاد فی سبیل اللہ انسان کو اہل ایمان اور حزب اللہ کی صف میں شامل کرنے والا عمل جہاد فی سبیل اللہ انسان کو اللہ کی محبت دلانے والا عمل جہاد فی سبیل اللہ. انسان کو اللہ کی رضا کے مقام تک پہنچانے والا عمل جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے غلبے کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کو دنیا کے اندر اپنی قوت اور طاقت کو منوانے کا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ حضرات انبیاء کرام علیہم مسلاط وسلام جس راستے کے اندر نکل کر اپنی جان کو قربان کرتے رہے وہ راستہ جہاد فی سبیل اللہ وہ عمل جس کے خیر ہونے کا عمل رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا جہاد فی سبیل اللہ وہ عمل وہ میدان جہاں جا کر انسان کی جان اور مال کو اس کا رب خریدنے کے لیے آ جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ وہ عمل جس کے اوپر جنت کے وعدے کا ذکر تو رات میں بھی کیا گیا انجیل میں بھی کیا گیا قرآن میں بھی کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ ایک انسان کو اللہ کے قرب کا اعلی ترین مقام دلانے والا عمل جہاد فی سبیل اللہ انسانیت کو ظلم و ستم کے گڑھوں سے نکال کر عزت کی سر بلندی عطا کرنے والا عمل جہاد فی سبیل اللہ وہ عمل جس کی تمنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ جس عمل کی خاطر ہمارے نبی زخمی ہوئے جس عمل کی خاطر ہمارے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے جس راستے کے اندر ہمارے نبی کے چچا نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے وہ عمل جہاں امر بن جمہ جیسے لنگڑے صحابہ بھی چلے جا رہے ہیں وہ عمل جہاں عبداللہ اللہ مخدوم جیسے نادینا صحابی بھی اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر میدان کی طرف نکل رہے ہیں وہ راستہ جہاد فی سبیل اللہ میں کیوں نہ کہوں ہماری زندگی گزارنے کا سب سے بہتر راستہ جہاد فی سبیل اللہ اور ہماری موت کی سب سے اچھی منزل جہاد فی سبیل اللہ سامعین گرامی قدر آج کا یہ جلسہ ہمارے عزیز مولانا محمد طلحہ رشید شہید کی یاد میں ہے اور ان کی جو تقریر سنوائی گئی وہ تقریر تاریخ جہاد کے عمان پر تھی اسی تاریخ جہاد کی ایک کڑی میں بھی آپ رات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں آج میں اور آپ یہاں جو جہاد کا درس لے رہے ہیں ہمیں جہاد کا یہ درس دینے والے ہمارے امیر حضرت اقدس مولانا محمد مسعود اظہر ہیں مولانا محمد مسعود اظہر نے جہاد کا یہ درس مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ علیہ میں جہاد کا یہ درس دار العلوم دوبند کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر مجاہد فی سبیر اللہ مولانا سید حسین احمد مدنی سے لیا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کا یہ درس مالٹا کی کال کوٹری میں بیٹھ کر شیخ الہند مولانا محمود حسن رحم اللہ سے لیا شیخ الہند نے یہ درس شاملی کے میدان میں جہاد کی قیادت کرنے والے مولانا محمد قاسم نانوتوی سے لیا مولانا قاسم نانوتوی نے جہاد کا کا درس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے لیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے سید احمد شہید سے لیا سید احمد شہید نے شاہ عبد عزیز سے اور شاہ عبد عزیز نے شاہ ولی اللہ سے لیا ہماری جڑیں اس بہاولپور کے شہر سے لے کر دہلی سے گزرتی ہوئی مدینہ مربرہ تک پہنچتی ہے ہم نہ واشنگٹن کے غلام ہے نہ امریکہ کے غلام ہے نہ برطانیہ کے غلام ہیں ہم نبی کے غلام ہیں ہماری زندگی نبی کے نام پر ہماری جان بھی نبی کے نام پر واخر و دعانہ ان الحمد رب العالم